تم فرماؤ میرے ربنی تو بے حایاں حرام فرمائی ہے جو ان میں کھلی ہے اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اسنی سند نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم ناؤ رکھتے